الحمدللہ رب نب العلّمین والسلام وسلم سید الانبیاء بیام اما بعد بات ہو رہی تھی نیت کے متعلق نیت کی وجہ سے ایک کام باعث ثواب ہوتا ہے اور وہی کام نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ولّہ حد العمر میں یا طلوع ہوں اور یا حلس علیہ جو بندہ عہدے کا حریص اور لالچی ہوگا ہم اس کو عہدہ کبھی نہیں دیں گے اس کو ذمہ داری کبھی نہیں دیں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماد ابان جائے آنے ارسلافی غانہ بھی اب سادہ لہا مین ارسل مرمالی و شورافی دینی ہی دو بھوکے بھیڑیے انہیں اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کے ریوڑ کا اتنا کام خراب نہیں کرتے اتنی تباہی اس پہ نہیں مچاتے جتنی تباہی مال اور عہدے کی حرس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 نیت اصلاح کرنے کی اور اصلاح کی خاطر اختیارات کو حاصل کرنے کا یہ شریعت میں ممجو ہے سگنا یوسف علیہ اللہۃ والسلام کو جب مصر کے بادشاہ نے کہا امن کل یوم الدین مکین العمی کہ آج کے دن تو ہمارے نزدیک بڑا مقین ہے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 وزارت خزانہ کا عہدہ وزیر خزانہ بننا خود منتخب کیا اپنے لیے اس کی وجہ کیا تھی حفیظ القلیم کہ تم پر جو قحط سالی آ رہی ہے سات سال شادابی کے اور اس کے بعد سات سال تحت سالی کے ہیں تو کیسے شادابی کے سالوں سے فائدہ اٹھا کے اور تحت کے سالوں میں گزارا کرنا ہے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 اس کو میں ہاتھ میں لے کے اور سنوار دوں اور بہتر درست کر دوں تو یہ امر شریعت میں ممدوخ اور جائز ہو جاتا ہے تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے انسان کے اعمال یہ جس قدر بہتر ہوگی اسی قدر اجر اور ثواب کی باعث بنے گی اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے علیہ